دل نے وفا کے نام پر مجھے فرمایا تھا دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا دل نے وفا کے نام پر دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی میں نے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً علی یار کہ باب میں اہد شکن ہو غالباً میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا غالباً میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا میں نے بھی ایک خیرا سران شوق کا کوئی نہیں ہے جمبدار دار خیرا سران شوق کا کوئی نہیں ہے جمبدار دار شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا वा, वा, वा شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا جو بھی ہو تم پر موتریز اس کو یہی جواب دو جو بھی ہو تم پر موتریز کہ جو بھی ہو تم پہ موترز اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا جو بھی ہو تم پر موترز اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف نے آپ نے کیا نہیں کیا <تصفح> آپ بہت شریف نے آپ نے کیا نہیں کیا جس کو بھی شیخ و شاہ نے جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار ہم نے نہیں کیا وہ کام ہاں بخدا نہیں, نہیں کیا, کیا جس کیا؟ کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار ہم نے نہیں کیا وہ کام ہاں بخا نہیں کیا ہاں, ہاں بخود نہیں کیا, مرحب ہاں مرحب مرحب خدا مرحب نہیں کیا؟, کیا؟ آخر چلتا ہوں کہ نسبت علم ہے بہت ہاکم وقت کو عزیز بھئی بھئی بف... نسبت علم ہے بہت ہاکم وقت کو عزیز اس نے تو کارے جہل بھی بے اولا نہیں کیا نسبت علم ہے بہت ہاک میں وقت کو عزیز نے تو کار جہل بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا, نہیں کیا، کی، کسی لباس کی خوشبو